تاسین مین کا آیات القتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہے نتل و کا ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر من نبائی موسیٰ, موسیٰ و فرعون کی خبر بالحقی حق کے ساتھ لقومی یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لئے اِنَّ فرعونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بِشَكْ فرعون نے زمین میں سرکشی کی وَجَعَلَا اللہ شیعہ ان اور اس کے رہنے والوں کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا یستدعف من ہوں وہ کمزور کر رہا تھا ان میں سے ایک گروہ کو یوزب ابنا وہ کرتا تھا ان کے بیٹوں کو یستا ہوں اور زدہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو انا حکا نہ مل سے بے شک وہ تھا فساد بپا کرنے والوں میں سے وہ نورید و چاہتے تھے ان اللہ علی الذین ہوں کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور ہوئے ہیں فی الضِ دمین میں وہ نج اور ہم بنائیں ان کو امتن پیشوا و نج الوارسین اور بنائے ان کو وارث و نمکین الحم فی الارض ارہم ان کو اقتدار دیں زمین میں بنوری فرعون اور ہم دکھائیں فرعون کو وہ ہا مانا اور ہامان کو وہ جنود ہمار ان دونوں کے لشکروں کو منح من میں سے ما کار یحذرون جس سے وہ ڈرتے تھے واوحینا اور ہم نے وحی کی ہمیں الہام کیا الی ام موسیٰ, موسی موسی کی ماں کی طرف الارض بیہی کہ اس کو دودھ پلا فاذ خفت علیه پس پر ڈرے فالقیہ پس اس کو ڈال دے فل یم دریا میں سمندر میں ولا تخافی اور نہ تو ڈر والا تہزنی اور نہ غم کھا ان نہ بے شک اس کو لوٹانے والے ہیں علی کی تیری طرف بجا اور اس کو بنانے والے ہیں من المرسلین بھیجے گیوں میں سے رسولوں میں سے پھل طاقتہ ہو آلو آلو تو اٹھا لیا اس کو لہم تاکہ ہو جائے وہ ان کے لیے دشمن وہ حضاً اور غم کا باعث ان فرعون بے شک فرعون آؤن و حامانہ اور حامان و جنودہ اور ان دونوں کا لشکر کانو خاطئین خطا کار تھے وہ کالتمر تو اور کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی کہ چھندک ہے آنکھوں کی میرے لیے و اور تیرے لیے لا تختلو ہو تم اس کو قتل نہ کرو اسا ہو سکتا ہے امید ہے کہ یہ ہم کو نفع دے او تقیدہ ہو یہ ہم بنا لیں اس کو ولدن اولاد بیتا، وہ شعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے وہ اسبہ اور ہو گیا فعاد امی موسا موسا کی ماں کا دل فارے گا خالی ان قادت قریب تھی کہ لطب لطب دی بھی اس کو ظاہر کر دیتی لگ نہ ہم اس کے دل کو پر باندھتے نیتکون تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے وقارت لفتی اور اس نے کہا اس کی بہن کو اس کے پیچھے پیچھے چل تھا باصورت بھی پس وہ دیکھتی رہی اس کو انجنو بن ان ایک طرف سے وہ ہم لائے اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے وہ ہر رمنا ہم نے حرام کر دیے اس پر تمام دودھ من قبل اس سے پہلے فقالت اس نے کہا حل عداللہ میں رہنمائی نہ کروں تمہاری اللہ ایسے گھر والوں پر ہو جو اس کی کفالت کریں لکم تمہارے لیے, لہو اور اس کے لیے خیر خواہ ہوں فارا درد نہ ہو سب نے لوٹا دیا اس کو علا امی ہی اس کی ماں کی طرف کہ تقرر تاکہ ٹھنڈی ہو اس کی آنکھ والا تہذانا اور نہ وہ غم زدہ ہو والی تالما اور جان لے کہ حق ان کے بے اللہ کا وعدہ سچا ہے علام لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وال اور اور اور وہ پہنچا اپنی پختہ عمر کو کو پورا ہوا ہم اس دیا حکم اور علم اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو وداخل من اور وہ داخل ہوا اس شہر کے رہنے والوں کی غفلت کے وقت فواج پسپایا فی ہاؤس میں راج دو آدمیوں کو یکتا تلانے واپس میں لڑ رہے ہیں ہار امنشی ہی یہ اس کے گروہ میں سے ہے اس کی قوم میں سے ہے وہ من امن اٹب اور یہ اس کے دشمنوں میں سے ہے فاستغاثه الذي پس بدر طلب کی اس سے اس شخص نے منشی عتیہی جو اس کے گروہ میں سے اس کی قوم میں سے تھا علی الذي اس کے خلاف بن عدو فیہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا فباقا ظہ موسی پس مکہ مارا اس کو گھونسا مارا اس کو موسی نے فقلا علیہ پس اس کا کام تمام کر دیا تعالی کہا ھذا من عمل الشیطان یہ شیطان کے عمل سے ہے ان نہو بے شک وہ ادب دشمن ہے مبن گمراہ کرنے والا ہے مبین ال قالا کالا کہا ربی میرے رب انقسی بے شک میں نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر فغ لی پس مجھ کو معاف کر دے ففا رالا تو اس نے اس کو بخش دیا معاف کر دیا انا بے شک وہ حولفور الرحیم وہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے کالا کہاں اس وجہ سے جو تو نے مجھ پر انعام کیا ہے فلن پس نہیں میں ہو جاؤں گا کبھی بھی مددگار مجرموں کا ہو گیا تھی شہر میں خاف دھرنے والا یہ ترقب انتظار کرتا تھا فعیز اللہ اچانک وہ آدمی جس نے اسے مدد طلب کی تھی بال کل یس تصریق ہو وہ اس کو پکار رہا تھا کال اللہ کہا اس کو موسا موسا نے انا کا بے شک تو لغوین گمراہ ہے مبین ان باد فلم اراد فلما ان ارادہ پر جب ارادہ کیا ان اس کو بل امسی کل ان تری دو نہیں تو چاہتا مگر انتقنا یہ کہ تو ہو جائے جب بار اندستی زمین میں اور تو نہیں چاہتا انتقنا کرنے والوں میں سے واجہ جرن اور آیا ایک آدمی من اکثر مدینہ تی شہر کے دور سے یس چلتا ہوا تیزی سے کالا یاموسا کہا ایموسا ان دل مالا آ بے شک سردار یا تا میرون تیرے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں یخلو کا تاکہ وہ تجھ کو قتل کریں فخر نکل جا ان بے شک میں لا کا خیر خاہی کرنے والوں میں سے ہوں پس وہ نکلا مینہ اسے خواہ فن ڈرتے ہوئے ترقب انتظار کرتا تھا کالا کہا ربی امر رب جینی نجات تھے مجھ کو مین القومی ظالمین ظالم قوم سے والما پس جب اس نے رخ کیا تلقا مدین کی طرف کالا کہ عصا ربی قریب ہے کہ میرا رب این یہ دینی کہ مجھ کو ہدایت دے سوا السبیل راستے کی درستگی کی اسی دے راستے کی ولمہ وردہ تحجب وہ پہنچا وارد ہوا ماء مدینہ مدین کے پانی پر واجدہ علیہی پایا اس پر امتم من الناسی لوگوں میں سے ایک گروہ کو یا سکونہ جو پانی پلا رہے تھے وواجدہ من دونیم اور پایا ان کے ایک طرف امرہتینی دو عورتوں کو نے جو اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھی روکے ہوئے تھی قالا اس نے کہا ما ختم حکما تم دونوں کا کیا معاملہ ہے پالا تا ان دونوں نے کہا لا کی ہم نہیں پلائیں گی آتی کے چرواہے چلے جائیں جانوروں کو لے کر ابو اور ہمارا باپ شیخ الکبیر بہت بڑا ہے فقالما پس اس نے پھرا دیا ان دونوں کو پھر وہ لوٹا سائی کی طرف فقال اس نے کہا ربی اے میرے رب انی بیشک میں اس چیز کے لیے جو تون نے نادر کی ہے میری طرف من بھلائی سے فقیر میں محتاج ہوں فضا پس آئی اس کے پاس اہداف میں سے ایک دم شیب چلتی تھی السطیاں ان بہت حیا کے ساتھ قالق اس نے کہا ان ابھی بے میرا باب با یعل کا تجھ کو بلاتا ہے کا تاکہ وہ تجھ کو بدلہ دے اجرا ما اجرا ماسکی کے نہجر کا جو کو پاس میرے باپ اسے اجرت پر رکھ لے ان خیرا کیونکہ بہترین وہ جس کو تو اجرت پر رکھے القبیر امین طاقتور امانت دار ہے کالا کہا انی و پیشت میں ارادہ رکھتا ہوں ان, ان کے آ کے میں نکاح کروں تیرا عہدب رت یا ہاتح اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا اعلیٰ اس شب پر نہیں کہ تو مزدوری کرے میرے ساتھ میری کا تو تیری طرف سے نیکوں میں سے کالا کہ بینی و بینا کا یہ میرے اور تیرے درمیان ہے ائمر اجرائی قدی تو ان دو مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں فلا رجبان علیہ بس نہیں ہنس جاتی مجھ پر اللہ اور اللہ تعالیٰ نقول وکیل اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں کار ہے فلما قدا موسل اجل اجب پورا کر دیا موسا نے مدت کو وہ سارا بھی اہلی ہی اور اپنے گھر والوں کو لے کے چلا آنا سا محسوس کیا من جانے بھی دوری تور کی طرف نارن آگ کو قالا کہا لی اہلی ہی اپنے اہل کو امکو سو ٹھہرو انی آنستو نارا بے میں محسوس کرتا ہوں آگ لعلی آتیکم شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس منہا اس بھی خبر ان کوئی خبر او جزوات من الناری یا آگ کا انگارہ لعلکم تستالون تاکہ تم گرمی حاصل کرو اس کو سیک لو فلمہ آتا ہا جب اس کے پاس آیا نودیا پکارا گیا من شات الواد الایمانی دائیں وادی کے کنارے سے فلبقات مبارکہ تی بابرکت کترے میں من الشجراتی درخت سے ان یا موسیٰ کہ اے موسیٰ انی ان اللہ بشک میں اللہ رب العالمین رب تمام جہانوں کا وان علق عصا کا تو پھینک اپنی لاتھی کو فلم مارا آہا پس جب اس نے اس کو دیکھا تحت کہ وہ حرکت کر رہی ہے کہ انہا جان نن گویا کہ وہ ایک بڑا سانپ ہے واللہ وہ پھرا بدبرن پیٹ پھیر کر ولم یعقب اور پیچھے نہیں مڑا یا موسیٰ اے موسیٰ اقبل آگے بھڑھ والا تخف اور نہ تو ڈر انک من الامین بے تو امن والوں میں سے ہے اس لکھ یدہ کفی جئی بھی کہا تو ڈال اپنے ہاتھ, ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج نکلے گا بیضاء سفید من غیری سوئن بغیر کسی بیماری برائی کے وضمم اور تو ملا جناحہ کا اپنے بازو من الرحبی خوف سے فضانی کا برہان نے پس یہ دونوں نشانیاں ہمیں ربی قاتے رب کی طرف سے الہ فرعونہ و ملائی ہی اور اس کے سرداروں کی طرف انہم کانو قوم فاسقین بے شک وہ نافرمان لوگ تھے قالا کہا ربی اے رب انی قتلتو منہم نفسا بے شک میں نے قتل کیا ہے ان میں سے ایک جان کو فقاح پس میں ڈرتا ہوں یکتلون کہ وہ مجھ کو قطر کرے عقی ہارون اور میرا بھائی ہارون ہوا افسر امینی لسانن وہ زیادہ پھنسی ہے مجھ سے زبان کے اعتبار سے مَعِيَّا تُسْكُو بھیج میرے ساتھ رد ان بطور معاون یو سدونی تصدیق کرے ہم مضبوط کر دیں گے تیرا بازو بھی تیرے بھائی کے ساتھ سلطانگے تم دونوں کے لیے غلبہ فلا یا سلو پس بس وہ نہیں پہنچیں گے تم دونوں کی طرف بھی آیاتی نہ انتما ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں تابا جن جنہوں نے تم دونوں کی جا موسا بھی آیا جب لایا ان کے پاس موسا ہماری نشانیاں کال انہوں نے کہا ماں ہادہ نہیں ہے یہ اللہ سحر مختار مگر گھڑا گیا ایک جادو ہمارا بہارا کی نہیں ہم نے سنا اس کے بارے میں اپنے پہلے آبا میں و کالا اور کہا موسا نے ربی اعلم میرا رب زیادہ جانتا ہے بمن جاء ابر خدا اس کو جو لایا ہدایت میں گنتی ہے اس کی طرف سے من تقون الداری اور جس کے لیے ہوتا ہے ہوتی ہے گھر کی گھر کا اچھا انجام ان بے شک و لاف لالمون حقیقت ہے کہ نہیں فلاح پاتے ظالم وہ کالا پھر آؤں سردارو کہا پھر آؤ من یا سردارولہ نہیں میں جانتا تمہارے لیے کوئی ارا اپنے علاوہ دلی پس جلا حامان اے حامان اللہ تین مٹی پر فج علی سن پست بنا میرے لیے ایک محل اونچی عمارت میں اطلاع پاؤں جھانکو الہ الہ الہ موسا موسا کے علاق کی طرف وہ ان لادن ہُوا اور بے شک میں اس کو سمجھتا ہوں میرے قابین جھوٹوں میں سے وسطبرا ہوا اور تقبر کیا اس نے وہ جنوب اور اس کے لشکر نے في عرد زمین میں بغیر حق بغیر حق کے ودن اور نے گمان کیا انہم الینا لا یرجعون کہ وہ ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جائیں گے فاخذنا هو جنودہ ہو فسب نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکر کو فنبذناہم فی الیمی فسب نے ان کو پھینک دیا سمندر میں فمدرپس تو دیکھ کے فکان عاقبت المکذبین کیسے تھا انجام جھٹلانے والوں کا واجا اللہ عمر ہم نے بنایا ان کو اعمت امام یدر بلاتے ہیں لوگ آپ کی طرف یوم القیامت قیامت کے دن لاسروں کو مدد نہ کیے جائیں گے وہ اطبہ نہ دنیا لانتَََََََََََ اور ہم نے پیچھے لگایا ان کے اس دنیا میں لانت کو وہ یوم القیامت اور قیامت کے دن ہمقبوئین ہم وہ بد صورت بنائے گیوں میں سے ہوں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ کتاب اور ہم نے دی موسا کو کتابہ پہلے زمانوں کو پہلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد بس ناسی یہ دلائل ہیں نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے وہ اور ہدایت ہے وہ رحمت رحمۃون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ماں کن تبھی جانب الغربی ہی اور تھا تو جانب کی طرف فیصلہ کیا یا وہی کی ہم نے موسا کی طرف شاہدین اور نہیں تھا تو حادر ہونے والوں میں سے پیدا پس لمبی ہو گئی ان پر عمر مدت مدینہ اور نہیں تھا تو رہنے والا اہل مدین میں تو پڑھتا ہماری آیات والا کنہ کننا مرسلین لیکن ہم ہی تھے بھیجنے والے کن تبھی جانب توری اور نہیں تھا تو تور والی اگر یہ نہ ہوتا کہ پہنچتی ان کو کوئی مصیبت بیما قدمت اس کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے تو وہ کہیں گے ربنا رب لولا ارسلتا کیوں نہیں تو نے بھیجا الینا ہماری طرف رسول رسول فنتبع طبی آیاتی کا کہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی بنا کو اور ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے فلما الحق من دینا پس جب آیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے قال انہوں نے کہا لو لا تماطیا موسا کیوں نہیں یہ دیا گیا اس طرح کے دیا گیا موسا ابلم یکفرو کیا انہوں نے کفر نہیں کیا بما اس چیز کا اوتیا موسا من قبل جو دیے گیا موسا اس سے پہلے قال انہوں نے کہا ساحران تدا یہ دونوں جادوگر ہیں جو جنہوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے وقال کہا بکل ان ان سب کے انکار کرنے والے ہیں قال دیجئے فاتو کتاب من اللہ, او اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ہوا عہدہ بنا جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو ان کن تم سواد اگر تم سچے ہو فلم یس جی بولا یہ بات قبول نہ کریں فعلم تو جان لے انما يتبعون اهواءهم بے شک وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی ومن ادلوا اور کون زیادہ ظالم ہے ممن اس آدمی سے اتباع ہوا ہو جس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی بغیر ہدم من اللہ اللہ کی ہدایت کے بغیر ان اللہ لا یهد القوم الظالمین یقینا اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو ولقد بسلنا لهم القولہ اور ہم نے پیدا پر پی ان تک پہنچائی بات لعلهم یذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں الذین اتیناہم الکتاب من قبله وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب اس سے ہم بھی وہ وہ پر پر ایمان لاتے تھے لاتے ہیں علیہم آیاتنا علیہم اور جب وہ ان پر پڑھی جاتی ہے, تو کہتے ہیں ہے ہمارے رب کی طرف سے مسلم ہم اس سے پہلے فرما بردار تھے اجرا یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اپنا اجرمراتی دو مرتبہ بما سوارو صبر کرنے کی وجہ سے وہ ادرا اون بالحسن تصے آ اور وہ ہٹاتے تھے اچھائی کے ساتھ برائی کو مما اس چیز میں سے رد نہ ہوں جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں وہ اداسمی اور جب وہ سنتے ہیں لغو کو سے اعراز کرتے ہیں وقال اور وہ کہتے ہیں لنا لناونہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام علیکم تم پر سلام ہم کو نہیں چاہتے اگر ہم پیروی کریں ہدایت کی تیرے ساتھ لیے جائیں گے اپنی ان کو جگہ نہیں دی امن والے حرم میں جس کی طرف طرف جا کر لائے جاتے ہیں ہر چیز کے پھال رزقم من ہماری رزقم من رزق ہے ہماری طرف سے نا اکثر ہم لا يعلمون لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے من اور کتنی ہلاکی ہیں ہم نے بستیاں جو اپنی معیشت پر اترا گئی تھی فطل کا بعد۔ اللہ کلیجہ مگر تھوڑے ہی وہ کنہ نح الوارث اور بے شک ہم ہی وارث بننے والے ہیں محلکل قرآ اور نہیں ہے تیرا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو حتٰ رسولہ حتیٰ, حتیٰ کے بھیجے اس کے مرکز میں رسول یا طلوع آیاتینا جو پڑے ان پر ہماری آیات بماں کنہ مہلکل قرآ اور نہیں ہے ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے اللہ مگر وہ اللہ ظالمون اس کے رہنے والے ظالم ہوں بما اوتی تم ان سے ان اور جو بھی تم دیے گئے ہو کوئی حیات دنیا وہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے وزینت اور اس کی زینت ہے وما عند اور جو اللہ کے پاس ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے کیا پس تم عقل نہیں رکھتے وعدن کیا پس وہ جس کو ہم نے وعدہ دیا ہو اچھا افاقی ہی اور وہ سے ملنے والا ہے کمن اس آدمی کی ہے متنا جس کو ہم نے فائدہ دیا سامان دیا مت الحاط دنیا دنیا زندگی کا سامان قیامت پھر وہ وہ وہ کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہے <مَيُنَادِيهِم> پر جس دن وہ ان کو کو گا فَيَقُولُ اَيْنَ تُمْ <تَدْعُمُون> کہا ہیں میرے وہ جن کو تم گمان کرتے تھے قَالَ حَقَّ عَلَيْهِمُ <الْقَوْلُ> کہیں گے وہ لوگ جن پر بات ثابت ہو چکی ربانے رب جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہم نے انہیں اس طرح گمراہ کیا اس طرح ہم گمراہ گمراہے ہم برا بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں تیری طرف ماں کان جانا وہ نہیں تھے ہماری ہی عبادت کرتے وکیلا کہا گیا شراکا کو, کو کہا جائے گا کہ پکارو اپنے سراکا کو پکاریں گے فلم ہم وہ ان کو جواب نہ دیں گے اداب اور وہ دیکھیں گے عذاب لو انہم ہوں کان کہ کاش وہ واقعی ہدایت قبول کرنے والے ہوتے ہدایت قبول کرتے یوم ینادیہم جس دن وہ ان کو آواز دے گا فیقول کہے گا مادا عجب تم المرسلین تم نے کیا جواب دیا تھا بھیجے یوں کو رسولوں کو فعمیت علیہم الانباء یومئی دن پس تاریخ ہو جائیں گی ان پر خبریں اس دن فہم پس وہ لا تصا ایک دوسرے سے نہیں پوچھیں گے اماں منتاب اب و اب املا سار ہا پس وہ جس نے توبہ کی ایمان لایا نیک سال اعمال کیے فساین پس امید ہے کہ وہ ہو فلاح پانے والوں میں سے وارب کا یقل الکمار شاہ و اختار اور تیررا پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور اختیار کرتا ہے چنتا ہے ماں کا نلخیارا تو نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار سبحان اللہ وط اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے اماں شریکون اس سے جو وہ شریک بناتے تاریخا ہے ہے میں, دنیا میں, اور آخرت میں ان جعل علیکم اللہ علیکم اللہ اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر رات سرمدن مسلسل الہ یوم القیامتی قیامت کے دن تک من الہن غیر اللہی کون ہے اللہ کے علاوہ الہ یاتیتن مضیائن جلائے تمہارے پاس روشنی اپا لا تسمعون کیا پاس تم سنتے نہیں ہو پلک اہدیدی آرائی تم قبر دو مجھ کو انجعل اللہ علیکم النہار اگر بنا دے اللہ تعالیٰ تم پر دن سرمدن مسلسل ہمیشہ علایوم قیامت قیامتی قیامت تک من اللہ کون ہے الہ اللہ کے علاوہ یہ بلیلن جو لائے تمہارے پاس رات تسکنون قنون ہی کہ تم اس میں آرام کرو افلا تم کیا کیا تم دیکھتے نہیں وَمِن میر رحمتی اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ جا رہا اس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو اور دن کو نی تسکنوفی ہی تاکہ تم اس میں آرام کرولی تمتاغلی ہی اور تلاش کرو اس کے فضل سے ولا اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو ویومات کو پکارے گا فیقول کہے گا ہیں میرے وہ کے بارے تھے من شہیدہ اور ہم نکالیں گے ہر امت سے ایک گرو ایک گواہ فقلنا پسند کہیں گے ہاں تو برہانہ لے آؤ اپنی دلیل فعالی منہ بس وہ جان لیں گے ان الحق عل اللہ کہ یقیناً حق اللہ کے لیے ہے وہ اللہ عنہم اور کم ہو جائے گا ان سے ما کار تارون جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے ان قارون من قومی موسا یقیناً قارون موسا کی قوم میں سے تھا خباغا علیہ تو اس نے اس پر سرکشی کی وہ آتے انا من القنوزی ماں اور ہم نے اس کو دیے خزانوں میں سے اتنے کہ مفادحا ہو کہ اس کی چابیاں لتن اب العثبتی الیل قوتی طاقتور جماعت پر بھاری ہوتی تھیں اس کارو جب کہا اس کو اس کی قوم نے لا تفرح نہ تو تکبر کر نہ پھول ان اللہ لا يحب الفرحین یقین اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا وقتغی اور تلاش کر فیما آتاک اللہ اس میں جو تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے الدارالآخرت آخرت والا گھر ولا تنس نصیبك من الدنیا نہ تو بھول اپنا حصہ دنیا سے واحسن اور احسان کر کما احسن اللہ علیک اس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے والا تبغل في فل اور نہ تو تلاش کر زمین میں فساد یا نہ تو مچاب زمین میں فساد ان اللہ الله اللہ تعالی لا يحب المقصدین نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو اعلیٰ کہا انما اوتی على اعلیٰ علم بے شک میں یہ دیا گیا ہوں اپنے ایک علم پر علم کی بنا پر اولم یعلم کیا نہیں جانا یقین اللہ تعالیٰ جماعت کے اعتبار سے مجرم اور نہیں پوچھے جاتے اپنے گناہوں کے بارے میں مجرم فخرج قومی ہی پس وہ نکلا اپنے قوم پر ہی اپنی زینت میں قال حیات دنیا کہا ان لوگوں نے جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے یا نہیں نہ کاش کے ہمارے لیے بھی ہوتا مثلا قارون جس طرح کے دیا گیا ہے کارون اندین ادیم بے شک وہ بہت بڑے نصیب والا بہت بڑے حصے والا ہے وقال اللہ دینا اوت العلما اور کہا ان لوگوں نے جو دیے گئے علم بلاکم افسوس تم پر ثواب اللہ, اللہ کا ثواب خیر المن بہتر ہے اس کے لیے آمنہ جو ایمان لایا وہ املا صارخن اور نیک اعمال کی یہ ولا اور نہیں توفیق دی جاتی اس کی علت صابرون مگر صبر کرنے والوں کو فقصفنا به فسمنے دھنسا دیا اس کو وابیداری ہی اور اس کے گھر کو الاربع زمین میں ما کان له من فئۃ فنس نہیں تھا اس کے لیے کوئی گرو ینسرونه جو اس کی مدد کرتا من دون اللہ, اللہ کے علاوہ ما کان من المنتصرین اور نہیں تھا وہ اپنا بچاؤ کرنے والوں میں سے انتقام لینے والوں میں سے فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامسی اور ہو گئے جنہوں نے مسوبا کی وہ ان لوگوں نے جنہوں نے تمنا کی تھی اس کی جگہ کل یقولون وہ کہنے لگے وای کان اللہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کہ اللہ تعالی يبسط الرزق قھلا دیتا ہے رزق کو یہ یشاء جس کے لیے چاہتا ہے من عباد ہی اپنے بندوں سے و یقدر اور تنگ کرتا ہے لولا امن الله علینا اگر نہ ہم پریشان کیا ہوتا اللہ نے الا خاصا تو ہم کو دھنسا دیتا وای کانہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ لا اِفْلَحُ الْكَافِرُونَ نہیں فلاح پاتے کافر۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ تِلْكَ آخرت والا گھر نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ ہم اس کو بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لئے لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ بَلْ فَسَادًا جو زمین میں سرکشی یا اونچا ہونا نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد کا ارادہ رکھتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اچھا انجام پر ہیزگاروں کے لئے ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا جو لے کر آیا نیکی اس کے لیے بہتر ہے اس سے وَمَنْ اور جو لایا برائی امیر اسے آت پس نہیں جدا دیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے امر کیے ہیں برے اللہ ماں کار یا مگر وہی جو انہوں نے کیا ہے ان فراد علی کل قرآن بے شک کی کی ربھی میرا رب زیادہ جانتا ہے منجا ابل ہدا اس کو جو لایا ہدایت پھر مبین اور جو وادی میں ہے اور نہیں تھا تو امید رکھتا کہ نازل کی جائے گی ڈالی جائے گی تیری طرف کتاب اللہ رحمت من ربی کا مگر رحمت رب کی طرف سے نہ تجرو کے اللہ تعالیٰ کییات سے بعد کی لئے کا اس کے بعد کہ وہ نازل ہوئی تیری طرف بد ال ربی کا اور, اپنے رب کی طرف ولا تکونن من اور نہ تو ہوجا مشرقوں میں سے ولا الہن اور نہ تو پکار اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی کل لشئ انہا لیکن ہر چیز حلاک ہونے والی ہے اللہ وجہ ہو مگد سوائے اس کے چہرے کے لہ الحکم اس کے لئے حکم ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے